پیشم گوئی کی زبان میں یہ کہا تھا ازاو سیف فی امتی فلنگ یارفا انہم الا یوم القیامہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو باون یعنی جب میری امت میں تلوار اٹھ جائے گی تو اس سے قیامت تک ہرگز نہیں دور ہوگی